أما بعد أعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة صدق الله العليج العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي من زباله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاه والسلام عليك يا خاتم الانبياء والمصلين وعلى ال و اصحابك اجمعين حمد الصلاه بعد محترم حضرات الحمدللہ للہ سلم یہ تقریب شعیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آبرو کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے اور اس کا آغاز بعد نماز مغرب ہوا اور اس کے بعد نماز عیشہ ہوئی اور نماز عیشہ کے بعد پھر یہ سلسلہ جاری و کاری ہے اور خدور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے آپ کی مرہت اور آپ کی تعریف و توصیف کا سلسلہ جو کہ اشعار کی صورت میں تھا اس سے آپ حضرات اپنے دلوں کو منور کر رہے تھے اور اب جبکہ حرات کا ایک حصہ گزرنے کو آیا ہے اور اس وقت پونے گیارہ بج رہے ہیں اور آپ حضرات اس محفل میں انتہائی عقیدت اور ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں آپ کا یہاں تشریف فرما ہونا لائق مبارکباد ہے اور لائق تحقیق ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کے لیے ان جیسی محافل کا انعقاد اور ان میں شرکت یہ باعث سعادت ہے اس وقت میں زیادہ طویل تقریر تو نہیں کرنا چاہتا ہوں بس جو آئے مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے حوالے سے مختصر طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی اس حوالے سے جو تعلیمات ہیں وہ گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں اس وقت یہ جو آئے مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے یہ اکیسویں پارے کی سورہ احزاب کی آئے مبارکہ ہے بڑی مشہور معروف ہے اور اس کے ترجمے سے آپ کے کان بارہا آشنا ہوئے ہوں گے اور اس کا جو مفہوم اور ترجمہ ہے وہ بھی ہر مسلمان کی زبان پر رہتا ہے اور میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسفت الحسن بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی بہترین نمونہ ہے یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے یہاں جو چیز لائق توجہ ہے اور قابل غور ہے وہ یہ ہے ہم اور آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بے شمار انسان ہیں اور پھر آپ ان کی رہن سہن ان کے معاملات ان کے مختلف درجات اور مراتب دیکھیں گے وہ بھی اس اعتبار سے بڑے اپنے اندر فرق رکھتے ہیں بہرحال آضرات جو ہے وہ تشریف رکھیں اور توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ یہ گفتگو سنیں یہ جو کچھ بھی عرض کیا جا رہا ہے یہ کسی معمولی شخصیت کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ اس ذات گرامی اور اس ہستی مبارک کا ذکر ہے کہ جس کے لیے یہ کائنات وجود میں آئی اور جس کے لیے یہ جہان پیدا کیا گیا اور جس کے لیے یہ ساری چیزیں تخلیق کی گئی ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں مختلف انسان ہیں اور ان کو اگر آپ دیکھیں تو سنت و حرفت کے اعتبار سے اور اپنے مناسب اور اپنے درجات کے اعتبار سے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اس دنیا میں بادشاہ بھی ہوئے ہیں اس دنیا میں امیر و قبیر بھی ہیں اس دنیا میں صاحب سربت بھی ہیں سرمایہ دار بھی ہیں جاگیردار بھی ہیں دولت مند بھی ہیں امیر بھی ہیں فقیر بھی ہیں اور گدا بھی ہیں غرض یہ کہ اگر اس حوالے سے آپ دیکھیں گے تو بے شمار فرق لوگوں کے درمیان نظر آئے گا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کیا حکم دے رہا ہے کہ لقد کان الکم فی رسول اللہ وسوۃ الحسن کے اے دنیا میں بسنے والے انسانوں تم سب کے لیے میرے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس بہترین نمونہ ہے مطلب یہ ہوا اور اس عیسایت میں گویا کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا ہے اور تمہیں بارگاہ خدا بندی میں قرب حاصل کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کی رضا اور اس کی مرضی تمہیں حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرنا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے وابستہ ہوئے بغیر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے تعلق قائم کیے بغیر تمہیں اللہ رب العزت تک اس کی ذات اقدس کا قرب اور اس کی بارگاہ تک رسائی نہیں حاصل ہو سکتی تم اگر بارگاہ خداوندی میں نزدیکی چاہتے ہو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہیں سرخ روئی حاصل کرنا ہے تو تمہیں میرے محبوب کا دامن تھامنا ہوگا میرے محبوب کا دامن تھامے بغیر جو ہے تمہیں میرا قرب نصیب نہیں ہو سکتا ہے اسی لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے لقد فی رسول اللہ اس وقت تم سب کے لیے بہترین نمون عمل میرے محبوب کی زندگی مبارک ہے اور جب تک تم اس میرے حبیب کے اسوے کو اور ان کی ذات گرامی کو ان کی حیات طیبہ کو اپنے لیے مشال راہ نہیں بناؤ گے اس وقت تک تم میرا قرب اور میرا میری نزدیکی حاصل نہیں کر سکتے اب آپ دیکھیں کہ اتنے مختلف درجات کے حامل انسان ان سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نمونہ ایک ذات ہے اور ایک جو ہے کسی ذات کریمہ کا نمونہ ہے لیکن کتنے مختلف دراجات کے حامل انسانوں کے لیے اللہ رب العزت یہ حکم دے رہا ہے کہ ان سب انسانوں کے لیے وہ خواہ کسی ملک کا ہو کسی زبان کا بولنے والا ہو اور وہ کسی بھی درجے کا حامل ہو اس کے لیے میرے محبوب کی زندگی میں بہترین جو ہے وہ نمونہ ہے اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں آپ سب جانتے ہیں اور ہم سب کا ایمان ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش پیغمبر اور رسولان نظام انبیاء تام دنیا میں تشریف لائے تو اب اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ کسی کے لیے بھی یعنی اس قدر انبیاء حضرت سیدنا آدم علی نبی جینا و علیہ سلاط سے لے کر اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیٰ نبی جینا و علیہ سلاط و تسلیم تک اس قدر انبیاء آئے کسی ایک کے بارے میں بھی, بھی یہ ارشاد نہیں ہوا کہ فلاں پیغمبر اور فلاں نبی کے بارے میں اللہ تبارک وطالیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونۂ عمل ہے اور یہ بات بھی اور کرنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ کیوں نہیں ایسا اشاد ہوا بات بالکل جو ہے واضح ہے اور بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں ان سب میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ کامل طور پر اور پورے طور پر اس کی حیات طیبہ اور اس کی زندگی مبارک دنیا میں تمام بسنے والوں کے لیے نمون عمل قرار دی جا سکے مثال کے طور پر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینہ علیہ السلاۃ و تسلیم کو دیکھیں آپ اور ان کی زندگی مبارک میں غور کریں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ ان کی پوری کی پوری تعلیمات ان کی ساری کی ساری زندگی کیا جو ہے سارے انسانوں کے لیے نمونۂ عمل بن سکتی ہے ان کی زندگی کو تمام دنیا کے بچنے والے انسان اپنے لیے مثال راہ بنا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس دنیا میں بادشاہ بھی ہوئے ہیں اور اس دنیا میں جو ہے جناب امیر و کبیر بھی ہیں اس دنیا میں غریب و فقیر بھی ہیں اور صاحب سربت ہیں اور سرمایہ دار بھی ہیں جاگیردار بھی ہیں زمیندار بھی ہیں سب ہیں تو اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ اور ان کی زندگی مبارک ایک بادشاہ کے لیے نمونِ عمل بن سکتی ہے تو جواب نسی میں ملے گا اس لیے کہ بادشاہ تو وہ کہ جو جناب حکمراں کہلاتا ہے دوسرے اپنے سوا دوسرے لوگوں پر حکمرانی کرتا ہے اور جاہو جلال حسمت اور جناب اس کے پاس تو بڑا لشکر ہوتا ہے دنیا پر اس کی نظر ہوتی ہے ریا پر جو ہے وہ نظر رکھتا ہے اس کے ماتحت یہ سب ہوتے ہیں تو اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو حضرت عیسیٰ نبینہ علیہ السلط وسلام کی حیات طیبہ میں ترک دنیا نظر آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تارک دنیا ہوئے انہوں نے تو یعنی دنیا کو بالکل جو ہے ترک کیا ہوا تھا دنیا کو چھوڑا ہوا تھا اسی لیے جو آپ دیکھیں کہ جناب وہ ٹاٹ پہنا کرتے تھے کمبل پہنا کرتے تھے دنیا سے بالکل الگ تھلگ جو ہے وہ ہو کر رہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے شادی تک نہیں کی یہی تو مطلب ہے ترک دنیا کا کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے معاملات سے بالکل اپنے آپ کو انہوں نے جدا کر رکھا تھا تو اب اگر ایک بادشاہ جو ہے اپنے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک میں یہ دیکھنا چاہے کہ اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام السلام کی زندگی سے کیا جو ہے رہنمائی مل سکتی ہے تو وہ اس بارے میں جو ہے صرف یہی پائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تارے دنیا تھے اور یہ تو جناب بادشاہ ہو کر واسر دنیا دنیا سے ملا ہوا ہے دنیا سے تعلق ہے دنیا سے ربط ہے ہر طرح کا جو ہے جناب دنیا سے اس کا جو ہے وہ تعلق قائم ہے تو وہ تو پھر یہاں پر اس معاملے میں اگر وہ غور و خوص کرے گا تو اس کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اس حوالے سے الحاظ القیاس اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر ایک کی زندگی میں ایسا نمونہ نظر نہیں آئے گا کہ جو اس جہان میں بسنے والے سارے انسانوں کے لیے جو ہے نمونہ بن سکتا ہو اس دنیا میں اگر کوئی ذات گرامی اور کوئی مقدس ہستی اگر ایسی ہے کہ جس کی حیات طیبہ اور جس کی زندگی مبارک جس کے قول و فیل جس کا عمل سارے انسانوں کے لیے لایت عمل ہو اور نمونۂ عمل ہو تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے نشاط فرمایا کہ دنیا کے سارے بسنے والے انسانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی مبارک مش راہ ہے اللہ <تصفح> جاری رہے گے انشاءاللہ اب میں مختصر طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کس طرح سے دنیا کے بسنے والے انسانوں کے لیے نمونے عمل ہے اس دنیا میں غریب بھی ہیں فقیر بھی ہیں وہ اگر سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اپنے لیے کچھ جو ہے وہ اطمینان اور تسلی اور تشفی کا اور جو ہے ان سے رہنمائی حاصل کرنے کا اگر ادار ارادہ رکھتے ہیں اور وہ اگر دیکھیں گے تو ان کو یہ معلوم ہوگا یہ پتہ چلے گا اور ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پہلو جو ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہوگا کہ جناب اگر آپ کے یہاں جو ہے وہ گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ تو ایسی بھی ہے کہ جس میں وہ وقت بھی آیا ہے اور یہ کوئی مجبورا نہیں بلکہ اختیارن کہ دو دو تین تین ماہ تک گھر میں چولہا نہیں جلا ہے دو دو ماہ تک تین تین ماہ تک گھر میں جو ہے جناب آگ نہیں جلی ہے تو وہ اگر دیکھیں گے تو اس میں ان کو یہ پہلو بھی نظر آئے گا اور اگر ایک بادشاہ سرکارد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھے اور غور کرے تو اس کو یہ رہنمائی ملے گی کہ دیکھیے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری کائنات کا اقتدار بھی حاصل ہوا آپ کو فتح بھی حاصل ہوئی دشمنوں پر آپ کو کامیابیاں اور کامرانیاں بھی حاصل ہوئی اور سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی وہ کہ جب آپ کو فتح مکہ کے موقع پر دشمنان اسلام پر غلبہ اور نصرت اور فتح حاصل ہوئی تھی کون نہیں جانتا کہ وہ اہل مکہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا تھا ان کے مظالک اور ان کی تکالیف آج ہم اور آپ اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو حقیقت یہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تھے اور جب عبادت کے لیے آپ مصروف ہوتے تھے کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھتے تھے تو آپ کے جسم اقدس پر اونٹوں کی اوجھڑیاں لا کر ڈالی جاتی تھی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو یہاں تک بھی کیا گیا کہ آپ کی گردن مبارک میں چادر کا پندا ڈال کر جو ہے اس کو جو مروڑا گیا ہے آپ کو کھینچا گیا ہے آپ کو اس طرح سے ازیتیں پہنچائی گئی ہیں لہو لہان کر دیا گیا ہے دندان مبارک شہید کر دیا گیا ہے کیا کیا مظالم نہیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے رفقا پر اور آپ کے اہل بیت پر اور آپ کے صحابہ کرام پر نہیں کیے گئے ہجرت مدینہ کیوں ہوئی اسی وجہ سے ہوئی تھی نا کہ جب کافروں کے اور دشمنان اسلام کے مظالم اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ جناب ناقابل برداشت ہو گئے تو سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت مرحمت فرما دی مسلمان اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مقت المکرمہ سے ہجرت فرما گئے گھر بار چھوڑا عزیز اقارب کو چھوڑا اس لیے ایمان کی حفاظت کی خاطر تو جناب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور پھر اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا ہے تو وہی منکرین اسلام وہی مخالفین اسلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے تھے اور ایک ایک کا ظلم جو ہے وہ سامنے تھا اور وہ ظالم اور وہ منکرین اور وہ مخالفین بھی سمجھ رہے تھے اور ان کو پورا یقین تھا کہ آج ان سے بدلہ لیا جائے گا آج ان سے انتقام لیا جائے گا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور سب کے سامنے آپ نے جو ہے یہ ارشاد فرمایا کہ آج بتلاؤ کہ تم کیا سوچ رہے ہو سب نے جو ہے بیک آواز اور بیک زبان یہی کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ بڑے رعوف ہیں بڑے رحیم ہیں اور بہت ہی مہربان ہیں ہم آپ سے یہی توقع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تسری علیکم کمل کہ جاؤ آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا آج میں نے تم سب کو درگزر در کیا اور معاف کر دیا یہ ہے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس حسنہ اور یہ ہے آپ کی حیاتِ طیبہ کہ وہ ظالم کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مکہ المکرمہ میں عرص حیات تنگ کر دیا اور طرح طرح کے مظالم ڈھا کر ان کو جو ہے جناب ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کا فتح ہو جانے کے بعد بھی اور پوری طرح ان پر غلبہ اور اقتدار حاصل ہو جانے کے بعد بھی ان سے کسی قسم کا انتقام نہیں لے رہے ہیں آج ذرا ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ آج ہمارا کیا حال ہے آج ہماری کیا صورت حال ہے آج ہمارا جو ہے کیا کردار ہے اور ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے آج ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنا احتساب کریں اور سوچیں کہ ہم جو ہیں وہ کس راستے پر عمل کر رہے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں آج ہم نے کس طرح سے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حسنہ کو پسے پش ڈالا ہوا ہے کس طرح سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کیا ہے اور کس طرح سے ہم جو ہے غفلت کا شکار ہو چکے ہیں کس طرح سے ہم جو ہے اس مجرمانہ غفلت میں مبتلا ہوئے پڑے ہیں آج ہم نے اس پر غور نہیں کیا غور کرنے کا مقام ہے اور سوچنے کا یہ موقع ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جناب ہماری ذات سے متعلق اگر کوئی بات پیش آ جاتی ہے اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچا دیتا ہے ہمیں اگر کوئی برا کہہ دیتا ہے تو جناب ہم کیسے جو ہے جناب اس کے ساتھ جو ہے پیش آتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ خبردار اگر اس کے بعد اگر کوئی ایسی بات مجھے کہی تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا بلکہ اس سے بھی آگے جو ہے تجاوز کر چکے ہیں ہم وہ سب کے سامنے ہیں اور جناب ہم اپنے بارے میں تو کوئی اپنے حوالے سے کوئی بری بات سننا گوارہ نہیں کرتے ہیں لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج جس کی زندگی مبارک کا حکم اللہ رب العزت اپنانے کے لیے ہمیں دے رہا ہے آج اس حس مبارک کے بارے میں کوئی کچھ کہتا رہے ہم فوراً جو سن کر خاموش ہو جاتے ہیں اور مصلحت اختیار کر لیتے ہیں اور جناب ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے یہ ہمارا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق ہے کہ جن کا ہم کلمہ پڑھیں ان کے بارے میں اگر کوئی زبان درازی کرے اور ان کے بارے میں گستاخی کی جائے یا جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں ان کا جو ہے ذکر ہو ان کے بارے میں بتلایا جائے کہ فراہم فلاں گروہ نے فلاں تبتے نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ یہ جی گستاخیاں کی ہوئی ہیں اور ایسی گستاخانہ عبارتیں لکھی ہیں تو آج ہم جناب جو ہے وہ غم مسلحت کا شکار ہو جاتے ہیں اور جناب خاموش ہو جاتے ہیں وہاں ہم سے جو ہے کچھ نہیں کہا جاتا وہاں پھر جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ یہ تو جو ہے مولویوں کی باتیں ہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ ایمان کی باتیں ہیں اور یہ باتیں اس لیے بتلائی جاتی ہیں تاکہ آپ اپنے ایمان کو تحفظ فراہم کر سکیں اپنے ایمان کو بچا سکیں آج وہ ستنے کا دور ہے کہ جس میں ایمان کا بچانا مشکل ہی نہیں بہت ہی مشکل ترین ہو گیا ہے اور ایمان بہت بڑی دولت ہے ڈاکو وہیں جاتے ہیں چور وہیں جاتے ہیں جہاں دولت ہوا کرتی ہے اور شیطان بھی وہیں جو ہے حملہ کرتا ہے شیطان کا حملہ بھی وہی ہوا کرتا ہے کہ جہاں ایمان کی دولت ہوتی ہے آج اتنے کا اور آج جو ہے یہ جناب جو دور ہے یہ ایسا ہے کہ جہاں ایمان کا بچانا بہت ہی دشوار سے دشوار تر ہوتا چلا جا رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا تحفظ اور ہم سب کی آخرت کی بقا اسی میں ہے کہ ہم ایمان کے بچانے کو ایمان کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے ہم یہ طریقے سیکھیں اور ہم جو اس بارے میں جو کچھ کہا جائے اس کو ذرا دل کی گہرائیوں سے سنیں اور اپنے دلوں میں اس کو جگہ دینے کی کوشش کریں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تو کسی سے انتقام نہیں لیا کسی سے بدلہ نہیں لیا آپ غور کریں کہ جناب حضرت سیدنا یوسف عالانبی جناب علیہ سلط و پر تو گیارہ بھائیوں نے ظلم کیا تھا یا دس بھائیوں نے ظلم کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دیکھیں آپ کہ گیارہ نہیں پچاس نہیں سو نہیں پورا مکہ جو ہے وہ جناب سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم ڈھا رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے ان کے سامنے جب یہ بھائی آئے ہیں تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ لا تصریب اليوم يقفر اللہ تصریب علیکم العوم یکفر اللہ علوم الرحم الرحمین کہ آج تم سے میں کوئی بدلہ نہیں لیتا اور اللہ تعالیٰ یہ ہے وہ بخشنے والا ہے وہ ارحم الرحمین ہے تم سے کوئی میں انتقام نہیں لیتا یہاں تو جو ہے صرف دس یا گیارہ ہی کا ظلم تھا لیکن سرکار ابو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ پر اور ان کی ذات مقدسہ پر قربان چاہیے کہ اس صدر ظالم اور اس قدر ظلم ان تمام کے باوجود جو ہے آپ کسی سے بدلہ نہیں لے رہے ہیں آج بڑے سے بڑا فاتح بڑے سے بڑا جو ہے بادشاہ بڑے سے بڑا جرنیل اور بڑے سے بڑا چیف کمانڈر جب فتح پا لیتا ہے جب اقتدار حاصل ہو جاتا ہے جب اس کو کامیابی اور اس کو فتح حاصل ہو جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے شہر کے شہر اجاڑ دیتے ہیں بچی کی بچی جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں شہر کے شہر اجاڑ دیتے ہیں ان میں بچنے والوں کو وہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں تحطیک کر ڈال دیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ان تمام کے لیے جو ہے وہ بھی ایک آ, نمونہ فراہم کر رہی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتح کے لیے بھی بادشاہ کے لیے بھی سلطان وقت کے لیے بھی حکمران کے لیے بھی جو ہے ایک بہترین جو ہے وہ سیرت پیش کر رہی ہے تو اس لیے اللہ رب العزت نے نشاط فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے میرے محبوب کی زندگی میں اگر کوئی بادشاہ جو ہے آپ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو وہ بھی حاصل کر سکتا ہے کوئی غریب اور کوئی فقیر اور کوئی امیر وہ بھی اگر رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو وہ بھی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے اور امیر و کبیر بھی آپ کیسے ہیں کیا کہنا قربان چاہیے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں یہ تو شان ہے ان کی ایک شخص سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور اس وقت اتفاق سے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک بہت بڑا ریڑی بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے وہ شخص دیکھ کر عرض کرتا ہے کہ حضور آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمنگر فرما دیا آپ کو اللہ تبارک بالا نے مالدار فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے میری کیا تمنگری دیکھی ہے میں کیسے مالدار ہو گیا تو اس نے ایسی رسول اللہ آج تو آپ کے پاس اس قدر عظیم اور کثیر جو ہے بکریوں کا ریوڑ موجود ہے آپ نے جیسے ہی یہ سنا ارشاد فرمایا کہ یہ سارا کا سارا بکریوں کا ریوڑ تیری نظر ہے تجھے جو ہے وہ دیا جاتا ہے یہ شخص نب یہ سنتا ہے تو مار خوشی کے اپنی برادری میں آتا ہے اپنے قبیلے میں آ کر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ قسم اللہ کی محمد تو وہ ہیں کہ جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ سب کچھ مرمت فرما دیتے ہیں ان کو کسی قسم کی فخر کی بھی جو ہے جناب سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ ان کی تمنگری کا حال ہے یہ ان کی مالداری کا حال ہے ایک شخص جو ہے جس کی کھیتی خیت میں پہلی مرتبہ جو ہے جناب ایک بہت بڑی کتڑی جو ہے وہ لگ گئی اب آپ دیکھیے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ سونا کہیں سے آیا ہوا تھا یہ اس شخص نے جو ککڑی پیش کی تو آپ نے اس کو قبول فرما کر جس قدر بھی آپ کے ہاتھ میں سونا تھا وہ سارا کا سارا سونا جو ہے وہ اس شخص کو مرمت فرما دیا تو یہ ہے مالداروں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں نمونۂ عمل ایک مالدار کس طرح سے جو ہے وہ یعنی اپنا سرمایہ اپنی دولت ضرورت مندوں میں حاجت مندوں میں اور لوگوں کی دلجوئی کے لیے اور لوگوں پر محبت اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے کس طرح سے جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے ایک دو واقعات نہیں ہیں متعدد واقعات ہیں متعدد جو ہے آپ کی سیرت میں اس قسم کے جو ہے واقعات آپ کو ملیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے تو آپ نے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا ہے. مسائل فلا نبی کریم وسلم کی بارگاہ وہ ہے کہ جہاں جو ہے کوئی سائل جھڑکا نہیں جاتا آج کیا ہوتا ہے جس کو ضرورت جہاں جو ہے کوئی سائل جھڑکا نہیں جاتا آج کیا ہوتا ہے کوئی اگر ضرورت مند آ جاتا ہے تو جب وہ اپنی ضرورت پیش کرتا ہے تو آپ سب جانتے ہیں کس طرح سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے جاتی ہے اور جناب کہا جاتا ہے کہ کیا یہاں پر فیکٹری لگی ہوئی ہے کیا یہاں پر کارخانہ لگا ہوا ہے جو یہاں پر آ گئے ہو تو یہ سب کچھ کہا جاتا ہے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ کا حیات طیبہ ایسی ہے کہ جس میں جو جناب آپ کو کہیں یہ نہیں مل کر رہا ہوں کہ یہ یہود و نصارہ یہ عیسائی یہ یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اس پہلو سے اور اس اتوار سے بڑی نقطہ چینی کرتے ہیں جناب مسلمانوں کے نبی تو وہ تھے کہ جنہوں نے بیک وقت جو ہے نو نو بیویاں رکھی ہوئی تھیں یہ اس طرح کی باتیں کرتے پھرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ کہہ کر وہ اپنے اپ خود ہی جو ہے اپنا دامن جو ہے وہ داغدار کرتے ہیں جن انبیاء علیہ السلام پر ان کا ایمان ہے آخر نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داود علیہ السلام یہ سب بنی اسرائیل کے نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ان حضرات کی ان نفوذ قدسیہ کی ان انبیاء اور رسولان ادام کی اگر سیرت کا مطالعہ کریں گے تو نو دس گیارہ بارہ بیویاں نہیں بلکہ یعنی سو سے بھی زیادہ جو ہے ان حضرات کی بیویاں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نو ہی بیویاں تھیں ویسے گیارہ ابد آپ نے فرمائے ہیں لیکن بیک وقت جو ہے صرف نو بیویاں آپ کی زوجیت میں رہی ہیں آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی حیات ظاہری میں لیکن قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے اس حوالے سے بھی اور آپ کی حیات طیبہ کے اس حوالے سے بھی کہ بیک وقت نو بیویاں تھیں چار بیٹیاں تھیں اور چار صاحبزے تھے یعنی اولاد بھی اتنی تھی اور پھر یہ دیکھیں کہ عزیز و اقارب دو سو احباب متوسل معتقدین اور جناب آپ کے کلمہ گو ہیں یہ سب تھے تو اگر آپ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ نو ازواج متحرات میں سے بھی کسی بھی اہلیہ محترمہ نے کسی بھی آپ کی زوجہ محترمہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کسی قسم کی شکایت کی ہو یا ان کو کسی قسم کی شکایت ہوئی ہو کسی بھی اعتبار سے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اب اگر آپ اس پر جو سنجیدہ طریقے سے غور کریں تو صاف جو ہے یعنی آپ کو یہ نظر آئے گا یہ معلوم ہوگا یہ ثابت ہوگا کہ اس حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حیات طیبہ اور اس حسنہ بے مثل بے مثال ہے آج ہماری ایک اہلیہ ہوتی ہے تو دنیا بھر کی جناب شکایتیں ہوتی رہتی ہیں کبھی جو ہے یہ سننے میں نہیں آیا ہوگا کبھی اللہ ما شاء اللہ کسی موقع پر جو ہے وہ خوش ہو کر کہہ دیا ہو تو کہہ دے ورنہ یہی جو ہے وہ سننے میں آتا ہے کہ تم سے تو کبھی جو ہے زندگی میں آرام اور چین اور سکھ ملا ہی نہیں ہے تمہارے یہاں آ کر تو سوائے دکھ اور تکلیف کے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے یہ تو ایک یہ تو ایک ہے ایک کا حال ہے اور اگر کہیں جو ہے آپ میں سے مشورہ نہیں دے رہا ہوں کبھی کہیں جو ہے جناب یہ کہہ دیا جائے کہ آ کر مشورہ دے گئے تھے مفتی صاحب اور امام صاحب بات دراصل سمجھانے کی میں کر رہا ہوں اور یہ میرا آر کرنے کا منشا یہ ہے کہ دیکھیں سرکار کی جو حیات طیبہ ہے آپ کا جو عسوۂ حسنہ ہے وہ ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہے تو کہیں جو ہے کسی کو یعنی سوئی تک کی شکایت نہیں ہے تو یہ کتنا بڑا عظیم پہلو ہے اور کتنی عظیم سیرت ہے سرکار کی کہ بیک وقت نو ازواج متحرات ہوں اور کسی قسم کی جو ہے کسی زوجہ مسرمہ کو شکایت نہ ہو نہ خرد و نوش میں نہ پوشاک میں نہ لباس میں نہ رہن سہن میں کسی بارے میں جو ہے جناب کسی ایک سے جو ہے یہ جو ہے وہ شکوا نہیں جو ہے وہ جو ہے وہ سننے میں اور پڑھنے میں آیا کہ جناب کسی زوجہ محترمہ نے یہ کسی موقع پر کہا ہو کہ میرے یہاں جو ہے وہ جناب فلاں موقع پر جو ہے یہ چیز نہیں رہی بلکہ اس طرح سے مساوات اس طرح سے انصاف اور اس طرح سے جو ہے ان کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ عد فراہم کیا کہ یہ نوبت ہی نہیں آئی اسی لیے تو فرمایا کہ یا نسا نبی کا عہد نسا کہ اے نبی کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں تم جو ہے سارے دنیا کی سارے انسانوں کی جو ہے وہ جو ہے وہ بیویوں کی طرح نہیں ہو تم جو ہے دنیا کی عورت ساری عورتوں کی طرح نہیں ہو تو اب آپ بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حرم حرم میں جن جن جو ہے خواتین کو جو ہے وہ داخل ہونے کا جو ہے موقع ملا اور جنہیں جو ہے یہ سعادت حاصل ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جن خواتین کو نسبت ہو گئی تو آپ غور فرمائیے کہ ان خواتین کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ آیت نازل فرما کر ان کے درجے ان کے مقام کو بیان فرما رہا ہے کہ یا نساء ان کہ اے نبی کی بیویو او کا احد من النساء تم جو ہے دنیا کی اور ساری عورتوں کی طرح نہیں ہو تو جس ذات گرامی سے جس عورت کا جو ہے جناب ابد ہو گیا تعلق ہو گیا وہ نسبت ہو گئی تو وہ خاتون اور وہ عورت جو ہے دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں رہی تو پھر جو ہے وہ ذات گرامی جس سے جو ان کا تعلق قائم ہوا تو وہ جو ہے سارے انسانوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں وہ پھر جو ہے ہماشما کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں پھر ان کی ذات گرامی کے ساتھ جو ہے ہم ہم سریک دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں جناب وہ تو ہمارے طرح بشر تھے وہ تو ہمارے جیسے انسان تھے ان نمانا بشر مسلح یہ جو ہے جناب پڑھا جاتا ہے یہ پیش کیا جاتا ہے یہ سمجھا ہی نہیں ہے انما نما انا بشرم مصرم کا مفہوم سمجھا ہی نہیں ہے کہ ہماری طرح تو ہیں لیکن کس اعتبار سے کس حوالے سے ہماری طرح جو ہے صرف ظاہری شکل و صورت میں ہماری جیسا ہیں ہمارے جیسے ہیں ہماری طرح ہیں نہ یہ کہ سارے معاملات میں اور ساری باتوں میں اللہ کا نبی جو ہے وہ ہمارے جیسا ہے عرض کرنے کا منشا نہیں ہے اور میں عرض کرتا کہ کسی طرح بھی جو ہے کسی حوالے سے بھی کسی اعتبار سے بھی اللہ کا نبی جو ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے نہ ایمان میں نہ عبادات میں نہ احکامات میں نہ کسی معاملے میں کسی طرح سے بھی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح نہیں ہے یہ کہنا ہی غلط ہے یہ کہنا ہی جہالت ہے کہ جناب وہ ہماری طرح جو ہے وہ بشرتے ہیں ہمارے اور ان کے ایمان میں فرق ہمارا کلمہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ اور میں مختصر طور پر دو چار باتیں اس حوالے سے ارد کر کر اپنی گفتگو ختم کروں گا تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ فی رسول اللہ اس, حسنہ یہ اس کا مقصد کیا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اسو حسنہ ہے وہ بہترین نمونۂ عمل ہے آپ کی تعلیمات اور آپ کی حیات طیبہ جو ہے بے مثل و بے مثال ہے کلمہ طیبہ جو ہے ہمارا اور آپ کا جو ہم پڑھ کر ایمان لائے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, انی رسول اللہ ہم اگر یہ کلمہ پڑھیں تو ہم مسلمان نہیں رہ سکتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ اچھا اور مختصر بات میں عرض کروں اور اس سے بھی زیادہ آسان دیکھیے ہم میں سے اور آپ میں سے جو شادی شدہ ہیں اگر کلو نفس قسل الموت جو بھی نفس ہے جو بھی جان ہے اس کو موت تو آنی ہے ہم میں سے آپ میں سے کسی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے وہ شادی شدہ ہے تو اب کیا حکم ہے کہ وہ عورت بیوہ ہو جاتی ہے اور پھر عدت گزارنے کے بعد اس کے لیے حکم ہے کہ وہ چاہے تو اسی حالت میں رہے اور چاہے تو وہ دوسرے شخص سے شادی کر سکتی ہے لیکن آپ اس حوالے سے دیکھیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح بشر ہوتے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب بس اتنا مرتبہ ہے ان کا جتنا کہ جو ہے بڑے بھائی کا ہوا کرتا ہے یا جو ہے گاؤں کے چودھری کا ہوا کرتا ہے ما اللہ ماض اللہ اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی کہ نبی کا مرتبہ جو ہے صرف اتنا ہے جیسا کہ گاؤں کا چودھری ہوا کرتا ہے جو ہے کئی بھائی ہوں اس میں جو ہے بڑا بھائی جو ہے ہوا کرتا بس اتنا مرتبہ ہے نبی کا اس سے بڑھ کر نہیں تو اب آپ دیکھیے کتنی گستاخی کی یہ بات ہے کتنی جو ہے یہ بے ادبی کی بات ہے کہ جناب بڑا بڑے بھائی سے مشاوحت وہ دی بڑے بھائی کے برابر قرار دے دیا تو بڑے بھائی کی بیوی بڑے بھائی کا انتقال ہو جائے اور وہ عدت گزار لے وہ اس کی بیوی تو بتلاؤ وہ دیور سے شادی کر سکتی ہے کہ نہیں شران جو ہے اس کے لیے یہ جائز ہے کہ نہیں بالکل جائز ہے وہ شران جو ہے جو ہے وہ اپنے دیور سے کسی نے بھی شادی کر سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی کی بیویوں کا کیا مقام ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں فر میں اب قرآن کریم سے آیت پیش کر رہا ہوں وَلَا تَنْكِحُ مِن سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کی بیویوں میں سے کسی بھی بیوی سے تم جو ہے نکاح نہیں کر سکتے ہو تو کیسے جو ہے وہ عام انسانوں کی طرح ہو گیا پھر آپ دیکھیے کہ میرا اور آپ کا کیا حال ہے हम میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے اس کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس کا ترکہ تقسیم نہیں ہوا ہے اس کا ترکہ نہیں بٹا ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی کا ترکہ ہوتا ہی نہیں ترکہ بٹتا ہی نہیں ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے پھر آپ دیکھیے کہ مجھ پر اور آپ پر صرف پانچ نمازیں فرض ہیں پانچ نمازیں فرض ہیں عبادات میں آپ کو فرق سمجھا رہا ہوں کہ عبادات میں بھی اللہ کا نبی ہماری طرح نہیں بلکہ ہم سے بے مثل و بے مثال ہے ہم پر پانچ نماز فرض اللہ کے نبی پر چھ نماز فرض اچھا پھر آپ دیکھیے میرے اور آپ کے ارکان اسلام پانچ اور اللہ کے نبی کے ارکان اسلام جو ہے وہ چار اللہ کے نبی پر مجھ پر اور آپ پر جو صاحب نصاب ہوں ہم میں سے اس پر زکوٰۃ فرض اللہ کے نبی پر زکوٰۃ فرض نہیں عبادات میں بھی ہماری طرح نہیں میں کیا کیا باتیں عرض کروں وقت اجازت نہیں دیتا کہ تفصیل سے گفتگو کر سکتا لیکن میں نے جو کچھ بھی عرض کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ماننے والے کے لیے سمجھنے کے لیے حق قبول کرنے والے کے لیے اسی قدر کافی ہے اور جن کی سمجھ میں نہیں آتا ان کے لیے تو اگر قرآن و حدیث کے انبار بھی جو ہے وہ لگا دیے جائیں تو وہ بھی اس کے لیے جو کافی نہیں ہو سکتے ہیں سمجھدار کے لیے تو اسی قدر کافی ہے اور بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حسنہ کو سمجھنے کی توفیق کی فرمائے اور ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ کو اپنے لیے مشعل الرہ بنانے کی توفی کی نیت فرمائے واکر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین